صلوا عليه وسلموا تسليما زوق شوكنا المحبثنا الملك برؤى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله المهمتنا الصلاة والصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين لکھ کے حمد دی ہمار اور درود خاتم میں لمبیا لہو تحتوں سنا تو بات رہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا سونا ہر شر ہر فتنہ تو اپنی رحمت دی دایمی پناہ نجاتا تھا فرماوے محفوظ فرما کے شراتے مستقیم استقامت دی دولت تمال مال فرماوے محفل اور شرکائے محفل دی حاضرین نو اپنی بار قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما سامنے ج مسئلے تھے تقریر کرے صاحب. اس دا عنوان ہے اللہ رسول دی اتادت اور نہ فرمانی نہوست ایک مسئلہ یہ بیان کرے سب رسول پتا فرما برداری ہری ہری کتنی برکتان اور, اور, کتنیاں کتنیاں ونیاں اور نا دی یعنی تابے داری اور اطاعت نا کرن کی نہوست کے فرما برداری تے داری دی برکت کے نہرمانی بندہ کرے تو نہ اس موضوع انتخاب اس بلا کہ گلوکاری دا دور ہے گلوکار دا اصل مانو آ رہا ہے کہ خالی جا بندہ ہوگی جانا ہوگا اس کو آدمی گلوکار گلوکاری کا دور دور ہے زبانی کلامی دعوے ٹھیک اور ایمان دے مدعی دعوے دار ٹھیک لگے پہ لیکن اگر دعوے دے دلیل منگی بنی تو دلیل نہیں ملتی محض سکا دعوے بھاویں عوام بھاویں خباس اللہ الا ما ماشاءاللہ عوام و خباس اس مرض کے اندر مبتلات تھے کھڑیل کے محض زبانی کلامی دعوی عشق دا, ایمان دا, محبت دا اور اکثریت بن گئی کہ دا ہے کہ ہر کوئی کرد لیکن جی دلیل آوے یعنی عملی میدان کی واری آئے تو اس میدان چلاو واسطے کوئی نہیں تیار دا. اور جیرا جنت دوزخ دا یا عذاب تے نجات جنت یا دوزخ عذاب یا نجات دا جڑا دارو مدار ہے نا او محض دعوے نہیں زبانی کلامی دے گلوں نہیں بلکہ او عمل دے امل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کرنے امل بہڑے ہونوی بن رہا ہے امل چنگے ہوتی بنتا جنت گن واسطے املان کی لوڑ ہے مولا سونے نے جنت بنائی ہے اس جنت چنجن کی خاطر املان کی لوڑ بلکہ و مدار ہے جنت منجن محض زبان کوئی کہ میں جنتیاں یا میں مومے دا محض گمان یا زبان دا اعتبار نہ دنیا چے نہ رب رسول دی باردار اسی گلے دلیل قرآن ارشاد ربا فرمایا الی لا احاسب الناس ان يترکو ان يقولو وهم لا يفتنون مولا سونا فرمائے فرمایا سو کیا لوگ گمان کریں کیا لوگے <سؤال> کیا او نجات پا ویسے انہوں کو چھوڑ دکول محض اتنا آخر آ منا اصا ایمان والے آئے نہیں یار چس نہیں آئی قراند نہیں بولیں لا بہت کیا یترکو ویسن جات پا ویسنوان والے اجا آزمائے گزرے گل تو سمجھ لیجو مولا سونا فرمائد فرمائے یہ گمان کرائے، ایک نہ کرائے یہ خیال کے نظری نہ بناوائے کیڑا نظریہ مولا فرمائد کہ متا تسا متا تسا گمان بنا باؤ متا تس فیو کہ اسا اتنا آپسوں مولا دی دے اندر گا مولا اسا ایمان والے آئے آسا ایمان لے آنے تنی تنی تنی رسول سو ایک بھول کے بھی نہ سوچا جدہ ایمان کا دعوی کرے سو وات ایمان دے تے دلیل بھی دے سو نال آزم گزرے سو قرآن پاک اس گل واسطے اسے گل اسے گل اسے کام کی طرف تمبی فرمائیں بلا یہ بات لگ رہی ہے خالی آگسوں سا مان والے ہیں تو چھوٹ ویسوں خالی ویسوں خالی آگس ندری نہ رکھا ہے دل دماغ چمان گن آونی وائے یہ ندری بادل گمان بادل نے جنا دعوی کرے سو وہ ملکی بنتا وت دوے دلیل بھی دے پوشن واہ ملا یوفت اٹھاونا جناالا سبانا آزمائش تھی گزرے بوچھ نہیں اٹھایا بھار نہیں اٹھائے او خدا د بندہ کیڑی آزمائشے طرف میں شارا فرمایا فرمایا جب میں رسول کرے سو تکلیف مصیبت پو سی برادری بھی چھوڑنی پوسی اولاد بھی پیچھا رکھنی پوسی دنیا بھی پیچھا رکھنی پوسی بہ بہ تکلیف آسن لیکن ایمان والا تا جتر بھی مصیبت خوش تھی کہ برداشت کرو لگے ربرس حکا بکو کانڈنا محسوار یہ تقریباً ماشاء اللہ پوری دنیا کا یہ حال ہے جی ہم ہیں آش جنتی ہیں اور ایک کو سکھائی امل پاس منائے محض دا رکھائے داوے لال چھوٹ وحسوس پہلے نمبر سے ناد خان حیدر حیدرآباد حیدرآباد پاس جلسے سکتے ناد خان نا پی اپنے چا سکے کو حساب کتاب ہی نہیں تھی قسم کر کے میں آخیا رام موزیہ میں پانچ سو روپے کی ویل کھیلنے گل کی لیکن تیک نہیں پتا اگر کوئی جلسے تو آون تو پہلے کوئی شراب پی کے آوے کوئی زنا کر کے آوے کوئی بدکاری کر کے آوے یا جلسے تو تو تن کوئی بدکاری زنا شراب سود کوئی لب رسول کے حکم دی فرمانی کر کے آوے کیا وہ بھی جنتی کیا وہ بھی جنتی انہوں کو بھی حساب کتاب نتی سی جنہ ساری زندگی نماز نہ ایک سجتا نہیں دیکھا وہ کسر ناد خان نہیں چڑیں کسر مول آدھے جنت جنت پکی ہے لگ رہے نہیں قوم سننے والی سارا سال مسیح نہیں ماحول صاحب جنت گی ہے مسیحی جنت گرن وہ تو مل گئی ہے مسیح کی محض د جنت نہیں لبتی جنت جنت ڈلن واسطے رب رسول بھی گہل بننی پی امت دے بلا مسلط آئیں اسمتھا ہر آمن والا ڈی ڈب ڈبتا ترن والے پاسے نہیں آنے. کیوں احکام تو تو گئی چھوٹ اور دین اسلام تے احکام دا نام ہے قران تے احکام کا نام ہے ایمان تے داری کا نام ہے اسلام تے ہی قربانی کا نام لیکن اس پاس نہیں آتا پتہ ہے کو پتا, پتا, پتا, پتا سویسے بلا آه... اے ممبر رسول چاہیے اتنا ہر باہم والے دا فرض بنتا ہے کہ اس کو رسول اپنے فرض دی ادائیگی کرے اور سچی گل قوم تک کپڑا دے ڈنڈا لیکن زبان واسطے حکم ہے زبان سارے اختیار سے اصا سچی گل پچاونا ہے کیوں اس ممبر کے ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ سچ قوم تک کپڑا دے کلندر اقبال فرمائند فرمائیے قوم میں وہ پختہ خیالی لرہی لے قوم میں وہ پختہ خیالی لرہی قوم میں وہ پختخیالی لڑی برقی لڑ گی مکالی لڑ گی برقی بجلی والی کبھی بجلی والی کبھی اور بولے جو صحیح بھا سکتے وہ بھا کیوں اقبال نے بھا کیوں آکی ہے اس واسطے کہ سچی گل اور سچی گل باطل واسطے بھاؤ وہ بجلی طبیعت اقبال نے دوسرے مقام سے فرمایا ہے انہاں لوگوں کے بارے جڑی دعوی ہوندیاں ہیں دلیل چوکھیا ہوں محض زبانی دے زبان کلمہ بھی جاری تیار دل دل کے تابے داری کا کوٹا بھی لگا ہوا ہوں ان لوگوں دے بارے اقبال فرمائیں اقبال فرمائی ترمائیے تیرے آبا کی نگہا بجلی تھی کے بجلی بجلی آبا کون نانے نادے سادے نانے سا تیرے آبا کی نگہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی پاتر تیرے کا شانائے دل میں نائ تکبیر ناراع رسالت ناراع خلافت نارائے حضر جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت بلاج تش آخو بھئی تقریر مالی سناوے ناری مالی سناوے تھی ستی برادری کو تقریر نہیں سنا سکتے جا کے آکو سبحان اللہ اقبال فرمائد دی نگاہ لوگوں دی نظر لو جس باطل واسطے بجلی آئی آج اوہ باطل طریقہ تل کیا مطلب ہے وہ محسدے دار او عمل دے میدان چی اترے وہ نبا دی پرہی دل دل پاک صاف متقی پرہیدگار تھوڑا کر دوے تھوڑے کریں امل <سؤال> چوکھا کریں لیکن اج وہ بادل وہ بادل وہ بادل وہ جن جنہ جس بادل واسطے نکاح بجلی آئی اج وہ بادل والا دلی کیوں والا نارے نے لیکن میدان امل کے میدان چل آداری برداری اور تمر بستہ نہیں چھی لو ہمت نہیں بنانا امل واسطے آر مارے لگ جا امل دیواری آپ کھانے بھی چلنے جانے مولا سونا فرمائد فرمایا ویل اسان جلد انسان بڑا یہ اسے واسطے کہ ساڈی عبادت کرن سا عبادت کرن عبادت کرن سادی کرن اطاعت کرن داری فرما برداری کرن کراستے بڑا ہے خدا کا بندہ اج کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب کھاون پیون واسطے آئے ہیں اسان دنیا دیا ایاشیا واسطے آئے ہیں اسان دنیا دیا جناب والی رنگی دیکھنا ہے اے چار دیہاڑے موجہ کرنا ہے جناب والی کھا پی گرنو تے موجہ کر گرنو ایاشیا کر گھرو مولا نے بدماشی نہیں دلا نہیں مولا نے جس مقصد واسطے بھیجے اس مقصد کو مولا نے اپنی چتا فرمایا میں تھو کو سواس نہیں بھیجیں میری عبادت کروا کرواری کرو میری گل ملو میرے چلو میرے راہ کے پہنچاؤ لیکن اثام اصام آن کا اصا مقصد آن کا گلت سمجھ بیٹھے اور خدا دبا جب تک دعوے دلیل نہ ہو سیا کو ہو گئے دعوی او سچا تک سولیے دلیل علی گل کتی بیٹھے ایمان والے تو آن موم اسا مسلمان ہے اسان آشک ہے ان کو دلیل منگتا آئی آ سن میرے پاک نبی دے یار حضرت ہارسا سرکار عنہ آپ سویرے, سویرے نبی پاک دی بارگاہ حاضر تھی میرے سونے نبی نے فرمایا ہار ستا ہارسا سویرے حال کی شبہ گرے حال کیتی گئی میرے پاک نبی یار نے عرض کیتی کی سوچ پالا متنیا ملا ہے میں سو اس جیتی ہے میں پکا مو میں اس حال سویر ہے میں مسلمان بھی ایمان کی بارگاہ قربان بنیا چاہیے تو یہ آئی اگر کے جی سا والا قانون ہوگا سونا نبی فرمائد ٹھیک ہے تم مو ملے اصا دیا دیں سب میں آشکے والا فون نہیں نسا فون جنابے والی چورانے ڈاکواں نار رل گئے صحابی نے ایمان دا دعوی ہے سونے نبی نے فرمایا انکل حقیقت پتنی تاجدار نے فرمائی فرمائی ہے وہ میرے یارا ہر داوے کی دلیل ہوتی ہے تیرے داوے کی دلیل کہڑی ہے غلام ارج کریں دلیل میںزدیکی چاندی میں چاندی نظر آتا پلے مدنی تاجدار نے فرمایا جی کے اگان چل کیتی سونا رات کیا گزرتی ہے گزرتے اور ہال بن گئے بیٹھا زمین تے نگاہ عرشتے دیئے بیٹھا زمین تے جشن جشن عید ملاد الن نبی اللہ فون کر نوجوانوں میرا پوتر تھبامل بہی دفعہ میں کھیلنا لےجو نبی ہوا کرے سونا نبی فرماوے دلیل دے دلیل کیوں بغیر دلیل دے دعوی جھوٹا ہوتا ہے بغیر دلیل دے جھوٹا ہوتا ہے میں مثال دینا میں آدھا جی میں پانچ من وزن چاہ چاہتا تو میرے کو چوی چن پانچ کلو ہی نہیں اگر کوئی دعوی کرے کہ میں پانچ من وزن سکتا اس دعوے دلیل ہے کہا کے دکھاوے یہ دلیل اگر کوئی آکھے میں فلانے پہلوان لال کشتی لڑ سکا دلیل ہے لڑ کے دکھاے توجہ فرمائی قبلہ ایک بندہ بندہ ٹر گئی ہے مسبر کو دلیل نہ ہوا جھوٹ ہے یعنی کہ کوئی یاد جی میں تو اپنے وقت دیر گی وی گدڑ کو ڈر بجائے وہ کیا شیر لکا ویسے گلے گا مسور سوئی جسم کٹ کے شرابا لیکن وہ ایک حکایت بنی ہوئی ہے بندہ کیا مسور کو دی تاکہ شیر جو چھاپ آگ آخ سک بھائی شیر مسور آ جائے اس پہلی سوئی رکھیے درد تھی جوان بھی شرکی نکل گئی ہے ادا کیسے بنائیں پیاں مسور شیر کا منہ بنائیں پیاں اس آخر منہ نہ بنا باقی سارا بنا دے پونلی بنا پوچھلی چھوڑ دے باقی سارا بنا ڈے شاید لگتی لے پاس وہ باقی سارا بنا لے رکھیے بنا لگا اکی لگا اکی لھوڑ لے باقی ہر شا بنا لے اس کنڈ دا نقشہ شروع کیا واہ تھال نکتی ہے خدا ت جڑے کو سوئی کا درد بھی برداشت نہیں وے اس کو شیر بننے کی آدت کیوں پی ہے سہوں پیدا تھی وہ جیسے کوئی برداشت نہیں وہ جاس کنڈ والے پاس رکھیے کسے بنائیں پیا اچھے کنڈ بنائیں پیاں اچھے کنڈ کبھی رن ڈے باقی اگا شیر بنا اس دے اس وٹ کے چپیٹ کرکی ہے وہ آدھا نام برادا میں تو یہ شیر نہیں دیکھا کہہ دیا ن لا کڈ میں شیر نہیں دکھا مان ساڈے کول <سؤال> یہ شیر نہیں بنتا جا بھاڑ ہوتا ہو پوچھل ہو کنڈ ہو असाइया शेर नहीं दिखा उस अगर खैर जो त नहीं दिखा बनवाया मेरे को नहीं वह मैं कु जनाबे वाली शौक उठाई उ शेर बनावाज कुछ तो दर्द ना बर्दाश्त थी वे शेर अपने आप को कि खवाद शेर बन वास्ते शेर आला चेहरा भी चाहिए शेर ताकत भी चाहती है शेर आी रफ्तार भी चाहिए शेर आली ताकत ओ हो आदित अपने आप खुशेरा आखना अपने आप खुशेरे ना मूह ना लत्तें اے نا بغیر شیر آدھے آدھے آپ کو سارا چیز یہ سب آئے نا شیرو جا موچا Cut, مومن、توجہ اے، اے، اے سونے نبی لوگ صحابی نے دلیل پیش کی وہ سونا دنیا اس قدر میرے جا کی دنیا میں ان جدا تھی گیا میرے ابو سونا تے عبادت چش کی پیے ساری رات گزر بہت میں عبادت نہیں مکتی سارا دن گزر بہت سارا دن روز چلانا حالے مل گئے, زمین ہونا, دے تھا بڑی مل دے ودن سلام کلام کرے دن چیزاں کوئی محسوس کرے نا لیتا و داؤ لاؤ وہ سونے نبی نے فرمایا ہرف تف الم سم ہرف تف الم سم ہرف دفا الم تر باری فرمایا پچھان گیا ہوں اسے کو پکا نہ پکیل نار تک نار رسالت نائ پکا نپے پکا رام تر دفے نبی نے فرمایا گل صحابی دے ایمان دی دلیل کی ہے مطلب ہے بالکل دلیل شہابت سارے ایمان اسلام ماں نہیں چسالا شب شبحلہ موج کبی حوالے رابی لے امام حسن پاک سردار امام حسن پاک راوی لے سونے نبی نے فرمائیے سونے لبیلے فرمایا ہر شہری بنیاد ہوتی ہے ہر شہری بنیاد ہوتی ہے ان کل شاہی ہر شہ واسطے بنیاد ہوتی ہے وہ اسلام ہے سب ہے ہی نے سونے نبی نے ہے اسلام ہر دی بنیاد ہوتی ہے سلام دی میرے صحابہ دی محبت میرے بیت دی محبت محبت سبحان سبحان اللہ اللہ یہ کیا ہے یہ محبت علی سمجھنا تے خالی لفظ بول سکتے نہیں خالی, خالی, خالی خالی صاف خالی خالی i̇şte nah att okay uh, رکھے محبت امام توجہ ہے آپ نے فرمایا اصل مان ہے کہ جا محب آشق ہے او محبوب دا محبوب توجہ بلا ذات قدر شناس گل دا قدر شناس نہیں تھے موہب نہیں سہابت دی محبت ہے سونے نبی نے فرمایا صحابہ, فرما صحابہ, دی صحابہ, صحابہ دی محبت اسلام دی اسلام دی بنیاد اسلام بنیاد ہے جب تک ہوں جانا صحابی نے صحابی نے گل کی میرے واسطے سونا چاہی وٹے برابر ڈی باد رات بادرتی ہے ڈی روز گزرتا مطلب واقعی ایمان دلیل ایمان دلیل دلی دلی کوئی مومن اور دا دعویٰ کرے، اس کو دلیل بھی دے کیوں بہجو زبان نالا کال کچھ نہیں بندا کلندر اقبال فرمائد فرمائی زب سے کہہ بھی دیا لائی ل تو کیا گاسل زبان سے کہہ بھی دیا لائی لا تو کیا گاسل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اس گل کے پیر باہو دی گل سنا سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ عمرہ سلطان سلطان فرما فرمایا زبانی کلمہ او یارا ہر پڑا جلدہ پڑیے پڑیے جھٹ کرا جلدا پڑیے ہیلے زبان کپڑ دے کی جانن یار کلوئی ہوئی بار بیمار ہو گئے تبیب ہو تبیب کولو گئے خلافا گئے کھا گئے آدھے وہ تبیبہ ساڑا مرشد پیر بہو بیمار ہے مہربانی کر آ دیکھ لے نمد لے کے علاج کر لے وہ تبھی بد ہے وہ یار تسا مہربانی کرو اگر میں اتھا گیا اگر اتان گیا پیر باہو دیکھ تو بعد میں اپنا نہ ملہ بنا سوالا اللہ سونے دا سچا فکیر داخل پشاب چھوٹا پشاب بنتا ہے میں خدا دی قسم کر کے آنا کئی لوگ لاہیا پونکتے بے اے او خاص انعامات نوادن والا خال جن والے فقی تریجا مولی بھی چکرے سی پاباب تبیب میں تبیب نے آپ دا چھوٹا پشاب لا اللہ محمد ساخلا اللہ اللہ رسول دیا جان ہو اس عارف آئی یعرف جاننا پہچاننا کشن راہواں جاننے والا جی رب آپ ہے چھپے راہ جانا رمنا نہ جانے والا سادن آپ خالی عارف نہیں آپ دے بادشاہ پیر باؤ فرمائند فرمایا خالی زبان نال کلمہ پڑھنا ہو رے دل نال کلمہ پڑھنا ہو رے اقرار رار بلسان ہو بالکل بہو اتنے اس وقت تک بندہ مومن نہیں تھی اور جب تک بندہ عملی میدان سونا اشارہ تک گردنا حاضر میرے سونے نبی صحابہ جہاد تبلیغ فرما رہے ہیں انسار میں میرے سونے اشارہ فرما کے اشارے اشارہ سو خرسو قربان دیس پاک کے محرج انسار چا گئے نارا بلند کی اربی کا نار نارا نایاؤ محمد اربی لالا لوگ منو سلو کھا کے اللہ دب تاری گل ہی سنا بنی اسرائیل نے قوم کٹھی لگی نا بخ چڑ گئی رب جان یا کھا دی پہ کھلو نہیں رویہ نہیں جو شرم کے ڈہ گئے سیاح آ گیا نک نک کیا ہے کوئی جو کہ گھر آ کے وہ بےزتی کرک لہا گیا گل وہ نک ل کڑا لکھا ہوگسو بھائی مولا سونا ساری عمر جلسے کریں نماز نہ لگے تیرے قرآن نہ لگے یہ غلط <سؤال> مولا نے پہلے چ فرمایا ہا بننا سونتر کو یہ بولوا مننا تساں اکسو سائیں ایمان تو چھوڑ دے سو جناب کرے سو اساں تھارے کول دلیلاں گھن وہم لا یفتنون آزمائشاں اس توجہ اے انصار یا رسول اللہ او سو اشارہ فرماؤ تو اشارہ فرماؤ اصا گھوڑے سمندر پا کملی والے تسا اشارہ فرماؤ میں جنگ جو ہو گھوڑے او تیرے اتوں سونا जान बार देर तेरे उतू सोना मैं जान बार देर तेरे उतू सोना मैं जान बार दे तेरे उतू सोना जान तो चाहान मार देवा एवे तेरे उत्तू सोना वो सोना सोना तेरे उत्तू सोना جان بار دے تہچان والا ایک جان لی تو جہان بار دکھتے ایک جان لی دو جہان بندہ ش <تضح> <overlain> بلا یہ چندے جی دے نے رب رسول رضا رکھی ہونا کو دندا بندہ چند لوڑ بولو نال بولو بول الحمدللہ للہ الحمدللہ میں اپنی تعریف نہ تحدیث نعمت کریں کوئی کوئی بہت تبلیغ واسطے ساڈے مطالبات نہیں ثابت کر سکتا ٹھیک ہے توجہے لیکن جڑی ضرورت ہون سہن بھا سواری دی ضرورت دا مطالبہ اسلام ہے لیکن اسلام کو بیچنا جائز نہیں توجہ لیکن وہ باتیں چیزوں گنار تھی گے پرواہ تھی قوم قوم دی خاطر اس امت, امت سونے لبی امت دی خاطر مولا سونا شالا کبو چرماے خدا دی قسم ور اتنی پردہ مبتلا تھی گئی ہے عمل کی دعوت انہ کو گوارا نہیں تھی سچی گل پچتی ہی نہیں اتاد والی گل گوارا نہیں کریں گی خزم برداشت نہیں حالانکہ سونے نبی دنیا دھرتی آئے مولا سونے نے آپ کو دھرتی بھیجیے بھیجی اسے واسطے محبوبہ مخلوق نے سینے بن گیا سینے روشن کر گئے تو یہ نہیں سننا نہیں بیان کرنا بات کیا رہی ہیں ملا گیا وقت مولا سونا کوئی نبی نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی اس نبی رسول بھیجن اس واسطے تاکہ میرے احکام میرے پیغام میری مخلوق تک پہنچے جنہیں یہ پیغام تے احکام پہنچا واری آتی ہے اج اس قوم کو تکلیف تھی ویری ہے کیوں اس واسطے اسا نفس و شیطان دے شکار کی گیا لالچ لالچو شکار تھی گئے ہیں اصل دنیا دے طلبگار تھی گئے ہیں دنیا کے ہوبدار بن گئے ہیں دنیا کے دنیا دے عاشق بن گئے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا دل کے دنیا کی محبت والی اس دل نہ رسول دی محبت آتی ہے نہ خدا دی محبت آتی ہے میرے سونے نبی نے فرمایا دنیا راسکل فتییا دنیا دی محبت ہر برائی کی جڑے ہر گناہ گنا جڑے ہر برائی کی جڑے جب دنیا دی محبت گھر ہر کرنی محنت دنیا دی خاطر کرنی محنت رزق دی خاطر کریں ایک لقمے دے پیچھوں سو جتن کرنا پہ بدار ویسے بیج گن سے زمین بنے سے رونیاں کرے سے پانی لے سی کھاد سٹے سے سردیاں کٹے سے رات دے پالے کٹے سے کٹے سے کٹا کے بس چکی دکھ ویسے چکی پیاہ کے بت گھر رڑے سے بات آٹا ملے سے مت پکا سے تکواں پہنچ ویسے کو نہیں. نے فرمائی واسطے کوئی مشقت نہیں لیکن سچی آخ برداشت اللہ اللہ لیکن دنیا واسے اصر پتہ لگتا ہے عاشق دنیا کون کر کے اص آش کے رسول ہے یا اص آش کے خدا آئے کہ بلا محز محض دعوا یا محب کلام مولا یا دے رسول دی بار کوئی حصیت نہیں رکھتا اگر یہ گل نہیں ملت مشقت نہیں باقی دنیا دے ہر کرم واسطے راتیں جاگ دے اچھا کبلا نماز ٹھنڈے پانی اللہ دی یاد واسطے سویرے نہیں کر دنیا خاطر اپنے کپڑے بھی پڑا سکتا ہے بسترہ بھی چھوڑ سکتا ہے گھر بھی چھوڑ سکتا ہے وطن بھی چھوڑ سکتا ہے رب دی خاطر کوئی قربانی نہیں سکتا کیوں عجیب مسلمان آیا آسان عجیب ایمان نہیں سارے اندر عجیب اب جھوٹے دعوے دار بن گئے ہیں وغیر کل مولا دی بار دے اندر آ مولا سونا فرمایا جی کیوں اتار چٹی کوئی آخسی جی دنیا دکھا دنیا میں گھن گئی آئی میں یاد بھول گئی مولا سونا فرمائیا جی سرڈو سلیمان سلمان علیہ السلام حاضر تھی بس سلمان, سلمان تک کتنی دنیا نہیں آه آه میرے دنیا ہی کہنی تھی سنیا کوئی نہیں میرا دنیا دنیا دنیا دنیا تو تخت ہوا چل رہی ہے مولا سونا پھر سی اسی کرنا میرے ذکر تو بھی چافل تھیا پناہ مولا پناہ مولا تے میں کوئی اتنا نوازا لیکن ایک لمحہ بھی میرا دل تیرے ذکر تو نہیں سارے بہانے ہیلے ختم بہانے کو چکر دے رہے ہیں لوگوں کو بھی چکر دے رہے ہیں دنیا والوں کو بھی چکر دے پہ لیکن رب کی بار گاہ چمیزان رب والی لگی پی ہو سی نا اتنا چکر کی گنجائش کو نہیں نہ چکر گنجائش نہ اسارا پاسے اس پاسے اس دل نہیں واسب کر کے نا اپنے بزرگوں کی اللہ تعالی دلیا دیا لے صحابہ دے آد دیا لے اللہ سونے دبیا دیا جے دنیا چنیا چلیں کمبا اس اپنے حقیقی رب کو یاد رکھے مولا سونے نے مولا نے جہان بندے واسطے بندے کو مولا نے اپنی خاطر بنا تا اکبال فرمائد فرمایا نہ زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے کٹے کر کر کر کر کے جنا دی خاطر اور جس اولاد دی خاطر اللہ دے ذکر کو بول گئے مقصد بھی آئی کرنے بھی اقبال ہے لیے جہاں تیرے جہاں کے لیے جہاں تیرے تو نہیں جہاں کے لیے برباد خاصے استاد مرید ہے پیریں عورتیں پردے بھاویں بچے باوے جوان ہے بھاویں بڈے الا ماشاء اللہ کوئی بندہ تو کچھ اسکول چرناسی ہر بندہ ٹینشن مری Evening. Evening. Evening. Evening. Evening. جو گھرشانی پرشانی جہاز پریشانی ہے وہ جڑے مقام میں بھی لگا پریشانیاں ہی پریشانیاں نے بتا دے ویسے کلے کلے, کلے کوٹھے بیٹھا ہو میں سوچیں سوال ساڑے کیوں آ گیا گئی چل پہ پاسے بننا ہا کہے پاسے روک لگ گئی ہے خدا دی قسم کر گیا نا تا مولا سونے نے فرمایا فرمایا آکریلا مہینے دی پچاہ ہزار بھی تنخواہ گرنا بیٹھے او بھی پریشان وہ جرا چالی ربا مالک ہے وہ بھی پریشان رسک ڈگ تھی برکتھی برکت گئی برکت گئی پانی چ برکت گئی برکت کہی شہی ہے کو پتہ ہی نہیں برکت نہیں اللہ دی زبان رحمت اللہ یہ بندے نے او بندے نے, او بندے نے, او بندے نے, او بندے نے جنہ دضرت بار گین شکار شار گھوڑا بھجایا ہرن کے پچھو ہرن وٹ سپیٹ تے آپ سرکار بھی پچھو پونچ لگی جا ترن کڑکی منہ چکی گھوڑے والے پاسے بندے اب بولن لگ جا رب چھکے نا اپنے آلے پاس وہ شانت سدی قربان م ابراہیم آلے گیا دے تاکو مولا سونے نے اس کام کا حکم دیکھو مولا نے اس واسطے بنایا کہ تھی ہرنا کے گھوڑے بجا ج مولا سونا کو خاص مقامیاب چا فرماوے نا یا ارادہ جوڑ منگے فیدیاب فرما بنتا وہ تو چی گلا کرا نے فرمایا ہر بندے شکار تو بھول گیا اس نے بنایا شکار تب نے ہرن کے گھوڑے پاپ نے ہر شہ تے واپس آئے واپس آ کے ہر کو اپنے حکومت کو الوداع کر جنگل جنگل نماز کا ٹائم جو سٹے نکو پانی کھڈا موتی نال بریچ کیا آپ نے بلا کھو چبی ووتی واہ ڈول چکا موتی نالی چکے او حضرتی برا بلا دم ایک بندہ یاد کر لو نہوست برکت کا مانا سمجھاؤ نہو ست کری شرکت کریب آپ نے فرمایا بکریاں کرا بکریاں کو جان د عرض کریں د جی حضور بکریاں کو جان د بکریاں دھیا ہوئی جانا بھی آؤں فرمایا کتے بھی کرا دھے کیتی بھی دھے جانا بھی آؤں قربان آپ نے فرمایا فرایا بکری چوکھن لیکن ہوں یہ دسا پورے کتے چوکھن یا بکریاں چوکھیا ادور بکری ہوتے ہیں فرمایا برکت بکری برکت منہوسانی گدی منہوس گھوڑا منہوس مکان منہوس جن کا نو مکان بنایا ٹکر نہیں دکھا کی گھر راس نہیں آئے نہ بلا برکت یا نا اے دنیا جہان آلہ آلہ اچھا مشہور ہے جی او نہ ست ہوئی مشہور ہے اے مشہور ہے او یار उल्लू ना समझो तो चिरबिल आखे जिथ चिरबली पवन घर रुच कि आखे जिथ बा इस कुमार उड़ाओ या इस कुमार छटो मैं एक माहौली की तकरीर सुनी है اس کو تے کی ہی دی پہلے درجے دی کتاب سونے نبی نے فرمایا لا حضرت ابو بخر راوی نے لاس آفر والا حامت والا <تصفح> کہ سفر دے اندر. سفر کے اندر مہینے سفر نہ مہینے سفر اور اور کوئی بیماری نہیں کہ آدیش کری کتاب دی بولیں اچھا کوئی بیماری متادی نہیں لگتی کرونا اچھا نبی پیچھوا لگ گئے برباد سچی گل کرو نا یار بولو تابے داری فرمایا سفرت نہیں کوئی بیماری متادی نہیں اڈ کے لگتی نہیں اور بد فالی کوئی شہ نہیں اور نہوست نہیں ولا دے نحوست... کوئی ایک گل بخاری دی اگر کہ کو ہوئے تو نبی تھے ہو میں تو انہوں کا خادم بن کے سنائی پیا توجہ لیکن جا جی مومن ملتا نا وہ آتا سارا جہان ایک پاسے تھی کھڑے اصل تو اپنے یار کی گل ذاتی بھی نہیں کوئی شہ ایسی نہیں کہ جب کو رب نے منہوس بنایا ہوئے ماس مثال ایک بئی ہے دیش ڈیلا میرے سونے نبی نے فرمایا سب بری جھا بازار سب چنگی چن جا مسیح اتوں کو کی کوئی زمین کندھا supposedly... بری کہ اس جہ کو رب نے بنایا برا بدار کو پورا برا ہے کہ اتنا ہر قسم کا بندہ آتا ہے اور تقریباً ہر جہی بن گیا مسجد کو اچھا کیوں فرمائے اس واسطے مسجد کم چنے تھے وہ جتنا کم چنے تھی <سلام> اتنا برکت آئی ہے گلا مرد کری آدت ہے یہ وجہ کی ہے کسا کی ہے کہانی کی ہے آپ نے فرمائی ہے بکری رات دو سی پہلے حصے کے بکری سم وی بکر رکھنے والے بیٹھے ہو یہ گل آزماوی نہیں ہوئی لیکن منج کے آزما گرا پہلے ہی تھے جی بکری سمجھیے جیڑ بکری فورن اٹھی خڑو نہیں کتا ساری رات جاگ لے تھی دا اس موزی کو بکری دا برکت مولا سونے نے اس کو برکت دے دیتی ہے ٹائم تو جو اے کئی ساری رات جاگ تے محروم رہ تام پیر باہ فرمائد فرمائی پر جا چاہا اپ میں قربان تنہا تو بابو میں قربان تنہا د بھو جنو پرے عید عید <تصفح> جو قبلہ جو کتا دمیے لے تو اس نہوست پائے تی آشک سمے دمیے لے نہ ہو ساری رات بارہ بجے آدن سا آشق رسو جی گھر منہوس مو گیا منہوس سواریاں منہوس زمین برکت دے برقت اللہ برکت ٹھیک ہے لوگ سارے گھر کے ایک بندہ کمائندہ آئی پورا ٹبر کھانا آئی واطبا ٹبر کمائند تے زمین چمالیاں لال کھڑی کوئی بیج لینی ہوتی کوئی فٹی پٹے کو کپاہ کٹھی کردار ہی پورا ٹپ رگنا سمیت نہیں پوری نہیں پ بینک منہ کرنا جی خدا کے نام ساری مدد کرایا تھا مر گما کما مر گ ہزار کھیل کے آدھے ساری زندگی ڈگ ٹھی پہ پنجا نہیں لانا اے مر گبی حکم کرزا نسمک برکت گئی چھا گئی ہیں اے جو اوتے اپنے گھر بربادی خوشیاں منساپی کنڈ لیتی ہے اپنے اخبار اس وقت ساری ہے سارا حال بننا اصا برکت والی شو منہ موڑا آ حد چنے بگدی رحمت اللہ تال آپ کے سوال کیتا, سوال کیتا؟ تو دی تو دی زندگی بڑی کامیاب ہوتی ہے بڑی کامیاب زندگی آڑے خوش رہے بڑے یقین نال, نال زندگیاں گزریں کامیاب زندگی کا راج ہے سچی دسا آج اے اے اے دس بھائی یار اب تک جو تھوڑا شرطیا آدمی فلم لا دیا ساری قوما سا. جو مک دی ہے ترائے گھنٹے مسانا پہاڑا موترو ڈکی بیٹھے, بیٹھے. بھائی مت موترو کراٹ لانگ ویری مسانا پاڑا وجہ پاٹ نہ لگے بغیرتی واسطے تر گھنٹے چاہیے بلیں دے لو یار ہے بغیرتی تر گھنٹے رب پندرہ منٹ <brasileita> <fales> ایک جو مک دیے یار ہوں تو چاس آئی دے اتنے سودائی اور یہ باوجود پہلے اپنے گال سڑ بی <risque> حضرت أو اللہ بڑی کامیاب زندگی گزرے جتھا جو اللہ کا فقیر بیٹھا ہو سارے علاقے کو رنگی بیٹھا ہو کی پوچھا پوچا دور زندگی کامیاب کیوں ہے جنے کے بغدادی فرمائند فرمایا ہے راز اہرا کام <سلام> بھی کرے دنیا دنیا دا جہا کام بھی کرے پہلے شریعت دے پیش کرے آئے اگر شریعت کیجادت دے کر کھلنے آئے جو شریعت روک لے لیکن اج دا مسلمان اج دا مسلمان شادی کرے شریعت یاد نہیں یہ مرنا ہووے شریعت یاد نہیں جمنا ہووے شریعت یاد نہیں ربی او لل چڑھتا تو سارے آشک بن لبی او لڑتا تے سارے عاشق بن باقی یارہ مہینے شریعت کی کوئی یاد نہیں کیوں بھائی غلط نما کھا یہ مطلب ہے لنگر دشکر آشکل آدت ہوئے حال چو ہو اپنے یار کی شاد بی ادرت با جزیت بستا یہ وہ بندہ ہے وہ اللہ کا فکیر ہے جی بارے حکیم سنائی فرمائد <تصدقائی> اگا یار میرے خیال میں اس گل کو چھوڑو گلر لمبی ہے جنگے لگی ہوئی میرے سونے نبی نے بارہ یا چودہ صحاب درے دی حفاظت واسطے بلایا حدیث دمخوم جتنے تک میں اٹھائے نہیں مسلمان جنگ جیت گئے کافی لگ گئے میدان گئے لاگ دے قدم اکھڑ گئے ہوں وہ جی سا بیٹھے نا دی کی واسطے انہ دی رائے دا اختلاف بن گیا نہیں رائے دختلاف اجتحادی خطاں لگیے وہ صاحب پہ آپ نے تو فرمایا میرا حکم نہ ہوئے مولا سونے نے فورن دکھا کافر دشمن دریا پاسوں آ کے انہاں دوبارہ مسلمانوں سے حملہ کرتا اتنا نقصان تھی آئی کہ مسلمان مسلمانوں دے تمہارے مارے میدان جان بوجھ کے بھی نہیں بھول کے بھی نہیں اراد نہیں خلاف کی وجہ رسول تو گال چوکھ سینہ نے اس حدیز دماط حکم رسول دی قدردانی بیان کو یعنی مولا نے اپنے محبوب کے حکم تے نہ کرتے نہ کرتے نہ چاہتے حکم رسول دی خلاف ورزی ہو گئی اس ویل جنگ دی کایا پلٹ گئی کافر دشمنہ ملا کر دسلانا نقصان چاہتے ہو کرائے, نہ فرمانی نہ کرائے. موہ کیوں اگر منہ موڑا اگرمانی کیتی اگر مخالفت کی کو دنیا کو چاہیے محبوب دی دعا اللہ عمل دی توفیق عطا مولا سونا اپنے محبوب کی تابے داری کی توحفی کتا فرماوے دا نا الحمد للہ سوال لکھا جی مزارات یا قبروں کو چومنا کیسا ہے عورتوں کا قبرستان میں جانا یا مزار پر جانا جائید ہے یا ناجید ہے ایک قوم ایمان تے کفر دے درمیان تفریاان ڈاماڈول مسلچیاں لکھے بندے پرچی لکھی لکھے نار سنت اکیر بزرگ لکھیے بھائی عجیب تماش اگر رہنمائی دمتاج ہے تو آپ کیوں لگے فیسلت فیسلت فاالے فاالے اگر وہ مسلا پوچھنے کا محتاط آ جائی ہو بلا اص چاہیے با جو اگر ہمت میدان جو تر تیار مسئلہ پوچھنے جگہ ہوں مسئلہ پوچھنے ہی نہیں کہ جواب کن کو دے بھائی لہذا اس گلدا مزارات کو چومنا جی اور اس سنی سنائی گل نہیں گل اسان اپنے ایمان دی بنیاد احتیاط لکھی گئی ہے کہ جنا کہ اللہ دے ولی دی قبر کو چومو نک نال نہ لگے نک کہ سجدے دی مشابہت بھی نہ آوگ یہ پوچھنے والے لوگ کرے کوئی چکے پوری دنیا دے سامنے فیصلے تھی چکے لہذا مہربانی کر کے سارے لتن آ سارے پگے لگے صحابہ تو صحابہ, صحابہ نبی پاک سرکار صلی اللہ و و زندگی ہاتھ شریف بھی چمدے نالینک بھی چھدے اور آپال شریف تو بعد آپ قبر شریف بھی چم ٹھیک ہے تو اللہ سونے دے فقیر دیں قبر دے بارے سوال کرتے بندہ اپنے ماں باپ دی قبر کو بھی بوسا دے سے صاف ہے الحمدللہ کوئی جاہل بن کے سجا دے اور مسلک کوئی فتوا لا دے وہ جہالت بھی صدقے کے جاہل قوم دا جاہل قوم دا عمل مسلک نہیں بنتا مسلک نک نہ لگے تا کہ سجدے کی مشابہت بھی نتیجہ بالکل بلا کراہت کرا کیا قبرستان جوجنا لوگ پوچھ دیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائید ہے میں ان, ان سے پوچھتا ہوں عورتوں کا یونیورسٹی میں جانا جائید ہے عورتوں کا سکول و کالج میں جانا ہے والا سوال ہے اس پاس مرد دینا جا نہیں کا اپنے اکیلے ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا چاہیے عورت دا بے پردہ تھی کہ پلاری جان منا دا منا دا منا دے سارے کو مار لکھا ہے عورت قبرستان ہے ماں باپ دی قبر سیارت دی اس حالی کپڑے پرانے پاوے اگر جوان بھی ہے جوان بھی یہ، کپڑے پرانے پاوے، نشے، نشے. قبرستان بن سک بن کے ماں باپ دی قبر دی زیارت کر کے سیدھی واپس تھا کلام نہ آواز بھی عورت ہے جی عورت جسم پردہ فرض ہے اوی آواز دا پردہ بھی فرض ہے عورت پردہ تھے تھڈو عورت دا تا، تا. بے پردہ تھی کہ اپنی گھر دی چار دیواری چ نکلنا چاہیے کیوں رب قرآن فرمائد ہے وکر نفی میوت کن والا تبر رجنا تبر جاہلی <الْعُولَة> اپنے گھر اندر قرار پکڑو دورے علی بے پردگی نہ کرو منسی ن تہن اپنے گھروں کے گھران دے اندر رہ کے گھر کے پیر نہ مرائے متہ تھا سیب دا آواز کوئی خیر محرم سن گئے تکبیر, تکبیر علامہ مفتی سلطان محمود صاحب چ بھائی اچھا یہ قبروں پہ جانا تو جید نہیں ہے تبلیغی دورے کے ساتھ جانا جید ہے بولیں دے نا یار خدا ساکونا ساکڑا کرو جو اچھا چھیڑ پوں تو اتنا چپ کر کے ہیں ساکونا چھیڑا جو اچھا چھیڑ پوں نا <تصالع> <فعلت> الحمد للہ اللہ چھیڑا کرو نہ بڑی تاریخ سکاف لگا ہو سارے جسم تے چادر ہو گئے اک نی ہوگی قرآن حکم تھی مولا سونے نے کیوں فرمایا اس واسطے کہ فیتنے کی عبت دریال آدر چھوٹے جہ امام سن شریف جانگی ووٹی ڈانگ پہنے لمبا Oh, aap, te, oh, جناب آپ کے گوڈے مبارک کپڑا اٹھی جی وہ جانگی تو ہوں چھوٹی جی اگرچہ بچپن ہے پہلے نظر بہد دیے ضروری نظر پاک کو پاک رکھن دا مطلب یہ نہیں جو سیر تو نیوی رکھنے کا مطلب ہے اپنا راستہ دیکھ غیر محرم تاہ جو آدھے جان چ بن جی سمجھے نہیں گا سچی گل نہ کریں دے تو آپ دلے بنتے ہیں جو کریلے آئے تو جان سے بنتی ہے فیتنے بنتے تماشے بنتے بن اس واسطے قوم واسطے قوم گزارش ہے سب کو چیڑا نہ کرو جڑی حکمت, نال حکمت نال یا جہاں اندازیں مولا سونے کے فضل سنا دیتی وقت تے کیا کرو چھیڑا نہ کرو سلام پڑھتے ہیں مستفا جانے رحم پیلا مستفا جانے رحم پہلا سلام شمع میں بس میں دائت پہلا جن کے ان کی آ سلام موسم جان رقم کو سلام سم بس میں دائت نیچی نظروں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 جان شمر بز میں وہ رضا جس نے لکھا یہ پیار بز میں آج سن ہو قبول سال